الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله من الله الرحمن الرحيم قیام اللہل میں پڑھے دے چھبیس میں پارے کے مطالب و خلاصہ سماعت فرمائے یہ پارہ سورہ احقاف سے شروع ہو رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم ما خلقنا السماوات والارض وما بینهما الا بالحق و اجل مسمع بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ زمین کے اوپر خلا ہے اور خلا کا مطلب ہم کیا لیتے ہیں بالکل خالی اللہ فرما رہا ایسا نہیں ہے خلا ہے ہی نہیں ہر چیز ملا ہے خلا کے اندر بھی ہماری بے شمار مخلوقات موجود ہیں اب وہ مخلوقات کیسی ہیں ہمیں ہی ان مخلوقات کے بارے میں علم ہے خلا محض خلا نہیں ہے اس لیے کہ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے ماں خلق واطیما بینا اللہ بالحق ہم نے آسمانوں کو اور زمینوں کو اور آسمانوں اور زمینوں کے درمیان جو کچھ ہے حق کے ساتھ پیدا کیا ہے تو آسمانوں میں بھی مخلوق ہے زمین پر بھی مخلوق ہے اسی طرح زمینوں اور آسمانوں کے درمیان جسے ہم لوگ خلا سمجھتے ہیں وہ محض خلا نہیں ہے وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات موجود ہیں اس کے بعد ارشاد فرمایا جا رہا ہے من دول ارونی ماد یہاں سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ دلیل کی تین قسم ہوتی ہیں ایک دلیل ہوتی ہے اقلی ایک دلیل ہوتی ہے کتابی یعنی نقلی اور ایک دلیل ہوتی ہے علمی اثر کے طور پر جیسے کسی نبی کا قول ہو تو یہ علمی اثر ہے عقل سے اس کو پروف کیا جا سکے یہ عقلی دلیل ہوئی یا تو کسی آسمانی کتاب میں ہو تو دلیل کی تین قسمیں ہوئی عقلی عقل سے اس کو پروف کیا جائے نقلی یعنی کسی آسمانی کتاب میں وہ دلیل موجود ہو اور تیسرے عقلی بھی نہ ہو آسمانی کتاب میں بھی موجود نہ ہو بلکہ وہ کسی نبی کا قول ہو اس کو علمی اثر بولتے ہیں اب اگر تم یہ کہتے ہو کہ شرک کا جو اسٹینڈ ہے شرک کا جو موقف ہے وہ درست ہے تو شرک کے صحیح ہونے پر درست ہونے پر کوئی عقلی دلیل لاؤ کسی آسمانی کتاب کے اندر دکھا دو یا کسی نبی کا کوئی علمی اثر پیش کر دو جب شرک کے موقف کی درستگی پر نہ تو تو کوئی عقلی دلیل پیش کر سکتے ہو نہ کوئی نقلی دلیل پیش کر سکتے ہو نہ کوئی علمی اثر لا سکتے ہو یہ اس بات کی کھلی ہوئی دلیل ہے کہ شرک کے پیچھے کوئی مستحکم بنیاد نہیں ہے شرک کی عمارت بیسلیس ہے شرک کا سٹینڈ بیس لیس ہے بے بنیاد ہے اس کے بعد ارشاد فرمایا جا رہا ہے ومن ابل ملتا مِلْ آدمی سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو ایسے لوگوں کو مدد کے لیے پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی بات کا جواب نہیں دے سکتا اور ایسے لوگ جن کو وہ پکارتا ہے وہ اس کی سے غافل کریمہ بتا رہی ہے کہ جن بزرگوں کو دفن کر دیا گیا مدفون بزرگوں تک ہماری دعا پکار نہیں پہنچتی ہے کچھ جاہل علماء نے اسے ایک شرعی عقیدے کی حیثیت دے رکھی ہے کہ مردوں سے استغاثہ کیا جا سکتا ہے وہ ہماری باتیں سنتے ہیں ہماری مدد کرتے ہیں ہماری بگڑی بناتے ہیں اور اس طریقے کی آیتیں بتوں کے متعلق مانتے ہیں ان کی اس خبیص تعبیر کی وجہ سے شرک و بدات کی ایک راہ کھل گئی ہے راہ ہموار ہو گئی ہے جبکہ اس میں صاف صاف یہ کہہ دیا گیا ہے کہ اس آدمی سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو ایسے لوگوں کو پکارتا ہے جو لوگ قیامت تک اس کی بات کا جواب نہیں دے سکتے اور وہ لوگ ان کی پکار سے غافل ہیں اگلی آیت کے اندر یہ فرمایا جا رہا ہے یہ جن کو اپنا معبود سمجھتے ہیں جن کو اپنا فریاد سمجھتے ہیں اپنا غوث سمجھتے ہیں کل قیامت کے دن جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو وہی لوگ ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی عبادت کا انکار کریں گے کہیں گے ہم کو ان کی عبادت کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا کہ یہ ہماری عبادت کر رہے تھے نیز ہم نے ان سے یہ نہیں کہا تھا کہ تم ہماری عبادت کرو ہمارے لیے نظر و نیاز کرو ہماری قبروں پر چادریں چڑھاؤ ہم سے مدد مانگو ہم سے استقاضہ کرو ہم نے تو ان سے نہیں کہا تھا کل قیامت کے دن وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی عبادت سے انکار کریں گے عقلی طور پر بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہاں سے کوئی آدمی ایسے آدمی کو پکارے جو برزخ میں جا چکا ہے مرنے کے بعد دفن کر دیا گیا ہے کیسے مشرقین جن کو اپنا معبود مانتے ہیں جن کی پوجا کرتے ہیں جن کی عبادت کرتے ہیں وہ تین قسموں میں منحصر ہیں یا تو وہ نباتات و جماعدات ہیں پتھر درخت ہیں ان کی پوجا کرتے ہیں. یا اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے مرنے کے بعد ان کی قبر بنا لی گئی اور ان کو اپنا معبود بنا لیا گیا مسجود بنا لیا گیا تیسری قسم اللہ کے نافرمان بندے جو دنیا میں اپنی بندگی کی طرف دعوت دیتے تھے اور خدا بنے بیٹھے تھے تو معبودوں کی یہ تین قسم ہوئی نباتات اور جمادات پیڑ اور پتھر یہ تو ہماری پکار نہیں سنتے یہ تو بالکل ظاہر ہے دنیا میں بھی نہیں سنتے اور نہ تو ان کے سننے کے بارے میں کوئی ایسی بات کہتا ہے یا اس کو تسلیم کرتا ہے رہے وہ لوگ جو اللہ کے نیک بندے تھے اور وہ اپنی اپنی قبروں میں مدفون ہیں ان تک ہماری بات نہیں پہنچ رہی ہے اور اللہ اپنے فرشتوں کے ذریعے ہماری پکار کو ان تک نہیں پہنچا رہا ہے کیوں اس لیے کہ اگر اللہ ہماری آواز ان تک پہنچا دے یا فرشتوں کے ذریعے ہماری آواز ان تک پہنچا دے تو ان کو دکھ ہوگا کیوں اس لیے کہ وہ زندگی بھر جب تک دنیا میں زندہ رہے لوگوں سے یہی کہتے رہے کہ بھائی عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے اب جب ان کو یہ بات معلوم ہوگی کہ لوگ ہم کو معبود بنا بیٹھے ہیں تو ان کو بہت تکلیف ہوگی اور اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کو مرنے کے بعد تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا اب رہے اللہ کے وہ برے بندے کہ ان کے مرنے کے بعد لوگوں نے ان کو اپنا معبود بنا لیا ان تک بھی ہماری آواز اللہ نہیں پہنچائے گا اور نہ فرشتوں کے ذریعے ہماری آواز وہاں تک پہنچائے گا کیوں اس لیے کہ اگر ہماری آواز وہاں تک پہنچ جائے یا فرشتوں کے ذریعے اللہ ہماری آواز ان تک پہنچا دے تو ان کو بہت خوشی ہوگی کہ جو ہم بیج بو کر کے آئے تھے اب اس کی فصل پک چکی ہے اور ہمارا جو عقیدہ تھا اور ہمارا جو مشن تھا ہماری جو تحریک تھی وہ بہت پھل پھول رہی ہے اس طرح ان کو بہت خوشی ہوگی اور اللہ اپنے نا فرمان بندوں کو مرنے کے بعد خوش ہوتے نہیں دیکھنا چاہتا اس طرح عقلی طور پر بھی اگر دیکھا جائے تو مرنے کے بعد مرنے والوں تک ہم اپنی آواز نہیں پہنچا سکتے وہ ہماری پکار سے بالکل غافل ہیں آپ یہاں یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ حدیث میں تو ہے کہ جب دفن کر کے لوگ قبر سے چالیس قدم تک جاتے ہیں تب تک مردہ ان کے قدموں کی آہٹیں سنتا ہے جواب اس کا یہ ہے کہ اسی خاص وقت کے لیے اللہ تبارک و تالا ان کے قدموں کی آہٹیں سنا دیتا ہے تاکہ اگر وہ نا فرمان بندے ہیں تو ان کی حسرت میں اضافہ ہو کہ جن کے لیے ہم نے حلال و حرام کی تمیز دنیا میں نہیں کی دیکھو کس طرح اکیلا چھوڑ کر کے بے بس و تنہا یہاں سے جا رہے ہیں حسرت میں اضافہ کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے جانے والوں کے قدموں کی آہتیں انہیں سنا دی جاتی ہیں یہ خاص وقت کے لیے اور اللہ نے فرمایا جگہ جگہ ان نقلا تسمع میں آپ تم مردوں کو اپنی باتیں نہیں سنا سکتے ہاں اللہ چاہے تو وہ سنا سکتا ہے خاص وقت کے لیے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں اس کنویں کے پاس آئے جس کنویں کے اندر مشرقین کی لاشوں کو ڈال دیا گیا تھا اور آپ نے ان کو خطاب کر کے فرمایا کیا تم لوگوں نے اب جان لیا نا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دکھایا وہ وعدہ حق تھا تو صاب کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ ان سے مقتولین سے تو اس طرح بات کر رہے ہیں جیسے کہ آپ زندوں سے بات کر رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ اس وقت دیکھیں خاص وہ اس وقت میری بات تم سے زیادہ سن رہے ہیں دیکھو اس خاص وقت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی بات ان تک پہنچا دی تاکہ ان کی حسرت میں اضافہ ہو اس سے عموماً یہ نہیں سمجھا جا سکتا اور عموم پر استعلہ نہیں کیا جا سکتا کہ عام طور پر ہم لوگوں کی باتیں مردے سنتے اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا گیا کل ما کنت مینار رسلی مما مایو فالو کم انایو ہائی آپ کہہ دیجیے میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں مجھ سے پہلے جو رسول گزرے ہیں وہ میری طرح انسان تھے میری طرح بشر تھے میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں الملغ ہوں میں یہ دعویٰ نہیں کرتا میں حاضروں نا زیروں میں یہ دعویٰ نہیں کرتا میں خودا ہوں میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں رہا میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جانے والا ہے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جانے والا ہے؟ مجھے معلوم نہیں ہمہตรี ماریفالو بھی والا بكم تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے بس میں تو صرف وہی کی اتباع کرتا ہوں یعنی وہی کے ذریعے جو بات معلوم ہو جاتی ہے بس میں اسی وہی کی اتباع کرتا ہوں یہ دیکھیں صاف صاف فرما دیا گیا کہ نبی نہ تو حاضر و حاضر ہوتا ہے نہ عالم الغیب ہوتا ہے اور وہ بشر ہی ہوتا ہے عام رسولوں کی طرح جیسے کی تمام کے تمام رسول بشر تھے اپ نے فرمایا میں کوئی انوکا رسول نہیں ہوں اس سے پہلے جیسے رسول گزرے وہ بشری تھے اسی اس کے بعد ایک بڑی عجیب غری حقیقت بیان کی جا رہی ہے اس کی بات کہی گئی ہے یہاں تک کہ آدمی جب چالیس سال کا ہو جاتا ہے دیکھیے یا ارب عئی فورٹین فورٹی ایئرس اب دیکھیں یہ چالیس سال کا حوالہ دیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں چالیس سال کی بڑی اہمیت ہے تبھی تو چالیس سال کا حوالہ دیا گیا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ چالیس سال کی عمر میں انسان کی کتاب زندگی کا ایک چیپٹر انسان کی کتابیں زندگی کا ایک باب بند ہو جاتا ہے ایک چیپٹر کلوز ہو جاتا ہے اور وہاں سے ایک دوسرا چیپٹر کھلتا ہے تصور یہ دینا ہے کہ اگر کوئی آدمی چالیس سال کی عمر تک نہیں سدھرتا تو ستر سال کی عمر میں بھی وہ سدھرے گا نہیں گویا کہ شعور کی دہلیز میں قدم رکھنے کے بعد چالیس سال تک اس کے بیچ کا جو دورانیہ ہے جو وقفہ ہے یہ بننے اور بگڑنے کا ہے اگر آدمی چالیس سال تک بن گیا تو چالیس سال کے بعد اس کی زندگی سیدھے راستے پر گزرے گی اور اگر بگڑ گیا تو چالیس سال کے بعد بہت کم لوگ سدھرتے ہیں اللہ ماشاءاللہ اللہ اربعین سنا کہہ فورٹی ایئر کہہ کر کے اللہ تبارک و تعالی نے اسی حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا ہے چالیس سال کی عمر انسان کی زندگی میں بہت بڑی اہمیت رکھتی اس کے بعد سورہ محمد شروع ہوتی ہے عام طور پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلام میں غلامی کا بھی تصور ہے صحابہ کے غلام ہوا کرتے تھے باندیاں ہوا کرتی تھی یہ اعتراض اسلام کے اوپر کیا جاتا ہے حالانکہ اگر دیکھا جائے تو معاملہ اس کے برعکس ہے اس لیے کہ قدیم زمانے سے یہ غلامی کی رسم چلتی چلی آ رہی تھی اسلام ہی وہ مذہب ہے شریعت محمدیہ وہ شریعت ہے جس نے سب سے پہلے غلامی کے خلاف آواز اٹھائی ہے یہاں تک کہ آدمی قسم توڑے تو غلام آزاد کرے دیکھیے کہا گیا کہ تین چیزوں میں سے ایک چیز کرے اس میں ایک غلام آزاد کرنا بھی ہے قتل خطا کے معاملے میں غلام آزاد کرنا ہے کفار زہار میں غلام آزاد کرنا ہے کسی اور خوشی میں غلام کو آزاد کرنا ہے اسلام ہی نے دھیرے دھیرے غلامی کو ختم کرنے کی راہ ہموار کی ہے غلامی کے اس تصور کو اسلام ہی نے ختم کرنے کی کوشش کی ہے اس نے تو آواز اٹھائی کہ انسان کو غلام کیسے بنایا جا سکتا ہے جبکہ اللہ تعالی کیا ہے لیکن قدیم زمانے سے چلتی آ رہی اس رسم کو ایک ہی ضرب میں ایک ہی وقت میں ختم نہیں کیا جا سکتا تھا دھیرے دھیرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی راہ ہموار کر دی اور بعد میں صاحب اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمین اسی راستے کے اوپر اسی روٹ کے اوپر چلے نبی کے زمانے میں جو قیدی آتے تھے لڑائی میں اب بتائیے ان کے ساتھ تین ہی سلوک کیا جا سکتا تھا یا تو انہیں قتل کر دیا جائے قیدی بنا کر کے لائے گئے جنگی قیدی یا تو اب انہیں قتل کر دیا جائے یا چھوڑ دیا جائے یا گلاب بنا لیا جائے اب دیکھیے اگر انہیں چھوڑ دیا جائے تو یہ بھی درست نہیں اس لیے کہ پھر جمع ہو کر کے اسلام کے خلاف مہاز آ رہا ہو سکتے تھے مہاز آ رہا ہی کر سکتے تھے تو ان کا چھوڑنا خطرناک تھا دوسری صورت رہ گئی کہ انہیں قتل کر دیا جائے قتل بھی اس وجہ سے مناسب نہیں تھا کہ ان میں سے بہت سارے لوگ بہت اچھی اچھی صلاحیتوں کے مالک ہوتے تھے اگر سب کو قتل کر دیا جائے تو بہت ساری صلاحیتیں لے کر کے لوگ اس دنیا سے چلے جاتے اب تیسری شکل باقی رہ گئی کہ انہیں نہ تو چھوڑا جائے اور نہ قتل کیا جائے اب کیا کیا جائے کسی غیر آباد جزیرے میں چھوڑایا جائے وہ بھی نہیں ہو سکتا تھا اب ایک ہی صورت متعین ہو گئی کہ ان کو غلام بنا لیا جائے لیکن کچھ قوانین کے ساتھ کہ ان کے اوپر ظلم و تعدی کو روانہ رکھا جائے ان کے حقوق کی پوری نگہداشت کی جائے ان کو اپنے جیسا انسان سمجھا جائے بھائیوں جیسا سلوک کیا جائے آپ صاحب کرام کی زندگیاں اٹھا کر کے دیکھیں پڑھیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اولن تو انہوں نے غلامی کو پسند ہی نہیں کیا جو لوگ قیدی بن کر کے آتے تھے غلام بنا لیے جاتے تھے جنگ میں جو پکڑ کر کے آتے تھے ان کو غلام جو بنا لیا جاتا تھا ان کے ساتھ صاحب کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بھائیوں جیسے سلوک کرتے تھے ان کے حقوق کی پوری نگہداشت کرتے تھے اور وہ ایسی غلامی تھی کہ ہزاروں آزادیاں اس غلامی کے اوپر قربان کر دی جائیں لہذا اسلام کے اس آئین غلامی کے اوپر جو اعتراض کیا جاتا یہ اعتراض لامی کی بنیاد پر کیا جاتا ہے اور اعتراض کرنے والوں کو اسلام کی صداقت کا اور حقانیت کا صحیح طریقے سے علم نہیں اس کے بعد فتح شروع ہوتی ہے کے موقع پر نازل ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پندرہ سو کرام کو مدینہ سے لے کر کے گرد سے نکلے ہدے بیا کے مقام پر آپ کو روک لیا گیا کہ آپ کو حرم میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا آئندہ سال آئیں اور انہیں شرائط کے ساتھ کچھ شرائط کے اوپر آپ نے صلح کر لیا ان میں ایک شرط یہ تھی کہ دس سال تک طرفین میں جنگ نہیں ہوگی بذائی صاحب کرام کو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ صلح بہت دب کی گئی ہے لیکن اللہ تبارک کو تالا اس کو فتح مبین کہہ رہا ہے فتح نہ لگا فتح مبینہ صاحب کرام کو بعد میں یہ بات معلوم ہوئی کہ اس صلح کو اللہ تبارک و تعالی نے فتح مبین کیوں کہا ہے اس لیے کہ دس سال تک جب لڑائی بند ہو گئی ترفین میں تو اب ایک دوسرے سے لین دین ایک دوسرے سے ملنا جلنا تبادلۂ خیالات اسلام کے محاسن کا اظہار اس سے اتنا اچھا اثر پڑا کہ اتنے لوگ اس دور میں ایمان لائے کہ اس سے پہلے اتنے لوگ اتنی تیزی کے ساتھ ایمان نہیں لائے اس کی وجہ سے اس کو فتح مبین کہا گیا اور اللہ تبارک نے اس کے ذمن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ کے تعلق سے ایک بات کہی اللہ ما تقدم من ما تاخر تاکہ اللہ تبارک کو معاف کر دے سوال یہ ہے کہ نبی تو معصوم ہوتا ہے اس کے لیے زمب کا لفظ استعمال کیوں کیا گیا زمب تو گنا کے معنی میں آتا ہے تمہارے اگلے پچھلے کو معاف کر دے گا نبی تو معصوم ہوتا ہے اس نے تو گناہ کیا ہی نہیں ہوتا ہے تو پھر اس کے اگلے پچھلے گناہ کے معاف کر دینے کا کیا مطلب ہے تو جاننا چاہیے کہ یہاں زمب کا جو مطلب ہے وہ گناہ کے معنی میں نہیں ہے بلکہ غیر اولا غیر افضل ایک کام ہوتا ہے افضل اور ایک کام ہوتا ہے غیر افضل دوسرے لوگ کر سکتے ہیں اس کو چاہے افضل کریں چاہے غیر افضل کریں دونوں جائز ہیں لیکن نبوت کا مقام اتنا عالی ہوتا ہے کہ اگر وہ کوئی غیر افضل کام کر لے تو اللہ تبارک و تعالی کی نگاہ میں اسے گناہ سمجھا جاتا ہے ہم لوگوں کے اعتبار سے وہ گناہ نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں کو جو مقام دے رکھا ہے نبوت اور رشالت کا اور جو تقرب حاصل ہے انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالی سے اس تقرب کے بنا پر اگر افضل کو چھوڑ کر کے غیر افضل پر عمل کر لیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے زمب سے تعبیر کرتا ہے اور اس پر نبیوں کو تحدید کرتا ہے زجر تو کرتا ہے ڈانٹتا ہے کہ تم نے افضل کو چھوڑ کر کے غیر افضل کی اختیار کیا تو اسی کی طرف اشارہ ہے کہ جو آپ سے غیر افضل کام ہو گئے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان غیر افضل کاموں کے بارے میں یہ اعلان کرتا ہے کہ وہ غیر افضل کام جو آپ سے سرزد ہوئے ان کو ہم نے معاف کر دیا اگلے پچھلے تمام جو ایسے امال تھے حضرت انس رضی اللہ تعالی نے ایک روایت ہے کہ جب یہ سورہ کریمہ اتری تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول مبارک ہو آپ کو تو اللہ تبارک و تعالی نے معاف فرما دیا آپ کے لیے اتنی بڑی خوشخبری دے دی ہے ہم لوگوں کا کیا ہونے والا ہے آپ کو تو جنت کی وزارت دے دی گئی آپ جنت میں جائیں گے آپ کو خوشخبری دے دی گئی مبارک ہو لیکن ہمارا کیا ہوگا تو اگلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا ہے والمؤمنات صحابہ اور صحابی یہ سب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت کے اندر جائیں گے اس کے بعد ایک بات فرمائی جا رہی ہے کہ جب تک کسی بستی میں اللہ کے چند نیک بندے رہتے ہیں تب تک اداب اللہ ان کے اوپر نازل نہیں ہوتا یعنی اللہ اپنے نیک بندوں کی اتنی قدر فرماتا ہے کہ اس کے چاہنے والے جس قریہ کے اندر جس بستی کے اندر ہوں ان چند نفوس قدسیہ کی وجہ سے اللہ کے ان چند اچھے بندوں کی وجہ سے عذاب الہی ٹال دیا جاتا ہے عام طور پر پوری بستی کو تباہ نہیں کیا جاتا ان کی وجہ سے انہیں بچا لیا جاتا ہے پوری بستی بچا لی جاتی ہے عذاب کے لپیٹ میں آنے سے اور آگے فرمایا گیا اللہ تزئل بھی نہ خبروں اگر یہ اس بستی سے چلے گا تو اللہ تبارک اوپر عذاب نازل کر دے گا کہ آداب علائی جو رکا ہوا ہے اللہ کے انہیں ایک بندوں کی وجہ سے رکا ہوا ہے تو کہیے دیکھو کہ گناہ عام ہو چکے ہیں شرارتیں عام ہو گئی ہیں فہاشی اور فہاشیں عام ہو چکی ہے پھر بھی اس کے بعد اللہ کا عذاب اس بستی کے اوپر نہیں آتا اس خریہ کے اوپر نہیں آتا اس کی وجہ یہاں ہمیں معلوم ہوئی کہ ٹھیک ہے آوے کا بگڑ گیا ہے لیکن ایسے ماحول میں اللہ کے چند نیک بندے تو موجود ہوں گے جن کی وجہ سے اداب الہی نازل نہیں کیا جاتا ہے اور پوری بستی اداب الہی سے محفوظ رہتی ہے اس کے بعد سورہ حجرات شروع ہوتی ہے فرمایا گیا تو قدیم ای مان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کا کیا مطلب ہے قرآن پیش کیا جائے حدیث پیش کی جائے اور کوئی کہے میرا پیر یہ کہتا ہے میرا امام یہ کہتا ہے میرا مولوی یہ کہتا ہے تو یہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا ہوا آگے یہ فرمایا گیا اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز پر اونچا نہ کرو اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں یعنی عام طور پر جیسے تم چلا کر کے کسی دوست کو بلاتے ہو کسی عام انسان کو بلاتے ہو میرے نبی کو پکارنے کا یہ انداز نہیں ہونا چاہیے جو عام لوگوں کے لیے تم استعمال کرتے ہو اور میرے نبی سے جب بولو تو اس میں ادب کتنا محبوظ ہونا چاہیے کہ بولتے وقت تمہاری آواز پست ہونی چاہیے میرے نبی کی آواز سے تمہاری آواز اونچی نہ ہو اس آیت کو سننے کے بعد باد صاحب کرام نے تو بولنا ہی بند کر دیا تھا ڈر کے مارے کہ, کہ کہیں آواز نبی کی آواز پر اونچی نہ ہو جائے گھبراتے تھے بات کرتے ہوئے اور ایک مطلب یہ بھی ہے کہ کوئی فتوا قرآن و سنت میں غور و فکر کے بغیر نہ دیا جائے اور اگر کوئی فتوا دے بھی دیا گیا اور اگر اس کی غلطی واضح ہوتا ہے تو فتوے سے مفتی کو رجوع کر لینا چاہیے عام حالت یہ ہے کہ مفتی جب کوئی فتوا دے دیتا ہے تو اپنے فتوے سے رجوع نہیں کرتا اس لیے کہ اگر رجو کر لے تو اس کی ناک کٹ جائے گی نا سترہویں پارے کے اندر ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک بکری والے کی بکریاں ایک والے کی میں پڑ گئی اور پوری کھیتی کا سفایا کر گئی کھیتی والے نے حضرت داود علیہ السلام کیا مقدمہ دائر کیا وہ داودا نے غنم القوم نے بکری یہ مقدمہ دائر ہوا حضرت داؤد علی سلام کیا حضرت داؤد السلام نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ یہ ساری بکریاں کھیت والے کو دے دی جائیں بے وہ بکریوں والا بہت مایوس ہو کر کے نیچے اترا حضرت سلیمان علیہ السلام نیچے تھے کہنے لگے کیا فیصلہ ہوا ابا نے کیا فیصلہ کیا کہ یہی فیصلہ ہوا ہے کہ میری بکریاں کھیت والے کو دے دی گئی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں رہا حضرت سلیمان علیہ السلام اسلام فرمایا ابا نے جو فیصلہ کیا بالکل غلط ہو حضرت داود کو معلوم ہوا کہ میرے اس فیصلے کے اوپر میرے بیٹے نے تنقید کیے بلایا کہا کہ میرے بچے میں نے جو یہ فیصلہ کیا اس میں کہا غلطی ہے کہا کہ ابا فیصلہ اس طرح ہونا چاہیے تھا کہ کھیتی والے سے یہ کہا جائے کہ تو بکریہ رکھ لے اور یہ کھیتی بکریوں والے کو دے دی جائے کھیتی والا بکریوں کے دودھ سے استفادہ کرے اور بکریوں والا کھیتی لے کر کے اس کے اندر پھر سے بیج ڈالے اور جب فصل اس مرحلے میں آ جائے جس مرحلے میں بکریوں نے داخل ہو کر کے فصل کو تباہ کیا تھا کھیتی کھیتی والے کو دے دی جائے اور بکریاں بکریوں والے دیکھیے حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی تنقید پر اپنے فیصلے سے رجوع کر لیا بڑے نے چھوٹے کے کہنے پر اپنے فیصلے سے رجوع کیا جبکہ کی فیصلہ غلط تھا ایسے ہی مفتوں کو چاہیے کہ اگر فیصلہ غلط ہو گیا تو اپنے فیصلے سے رجوع کر لیں اپنے فتوے سے رجوع کر لیں لیکن یہاں کوئی بھی مفتی فتوا دینے کے بعد اپنے فتوے سے رجوع نہیں کرتا اس لیے کہ اس کی ناک کا مسئلہ آ جاتا ہے کہ اگر رجوع کر لیں گے ہم تو دنیا کیا کہیں گی کہ مفتی صاحب کو کچھ معلوم نہیں ہے چاہے پوری قوم جان کے راستے پر چلنے لگے ان کو کوئی فکر نہیں <coughs> <laughs> غلط دے دیا جائے تو اس کا غلط ہونا اگر واضح ہو جائے تو فتوی سے رجوع کر لے کر لیا جانا ضروری ہے اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا گیا کہ دو مومن آپس میں لڑ پڑے آپس میں قتل و قتال بھی کر لیں تب بھی مومن ہی رہتے ہیں اس لیے کہ اہل سنت اور جماعت کا یا خدا ہے کہ گناہ کبیرہ سے آدمی کافر نہیں ہوتا گنائے کبیرہ کا مرتکب کافر نہیں ہوتا جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی میں جنگ جمل ہوئی تقریباً نو ہزار صحابہ مارے گئے جنگ صفین حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان ہوئی نبے ہزار مسلمان مارے گئے لیکن دونوں حق کے اوپر ہیں اس طرف کے بھی مارے جانے والے شہید اس طرف کے بھی مارے, مارے جانے والے شہید اس لیے کہ یہ لڑائی جو ہوئی غلط فہمی کی بنیاد پر ہوئی یا جی لڑائی ہونے کے بعد بھی دونوں طرف کے لوگ حق پر اور دونوں طرف کے لوگ مومن اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ دو پارٹیاں آپس میں لڑ جائیں مومنوں کی مومنوں کو دو گروہ آپس میں لڑ جائے تو مومن رہتے ہی نہیں ہے اگر کوئی جو ہے قتل ہو جائے تو اس قتل ہو جانے کی وجہ سے کوئی کافر ہو گیا دائرہ اسلام سے نکل گیا ایسا نہیں ہے بلکہ اگر غلط فہمی کی بنیاد پر ایسا قتل و قتل ہو جائے تو آدمی دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا اس کے بعد کچھ اخلاقی تعلیمات دی جا رہی ہیں پہلے کہا گیا گئے انمومن نے کھوا تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں اب بولیے ایک بھائی بھائی سے دشمنی رکھے صحیح ہے بھائی کو تو بھائی کا ساتھ دینا چاہیے ایک خون ہے ایک ماں سے پیدا ہوئے ایک باپ سے پیدا ہوئے سگے بھائی ایک دوسرے کے مخالف ہیں یہاں کہا گیا انمومن نے کھوا مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں ایمان کا رشتہ تمام مسلمانوں کو ایک بندھن میں باندھ دیتا ہے ایک لڑی میں پھرو دیتا ہے اور ایمان کے اس رشتے سے تمام کے تمام مومن ایک دوسرے کے بھائی, ایک دوسرے کے بھائی ہو جاتے ہیں اب یہاں بھائی کہا گیا تمام مومنوں کو کیا مطلب ہے اگر کسی مومن کے اندر کوئی غلطی دیکھو تو اس کو اچھالتے مت پھرو بلکہ اس معاملے میں تمہیں آئینے کی طرح ہو جانا چاہیے المومنومن آت المومن مومن مومن کا آئینہ ہے آئینے کی خصوصیت ہے کہ جب تک آدمی آئینے کے سامنے رہتا ہے آئینہ منہ کے اوپر تمہاری خوبصورتی اور تمہاری بدصورتی بتائے گا آئینے سے ہٹ گیا آئینہ خاموش ہو جاتا ہے بلینک ہو جاتا ہے ایسے ہی تم اپنے مومن بھائی کے لیے رہو اس کی غلطی اس کے منہ پر بتاؤ وہ سامنے سے ہٹ جائے تو پیٹ پیچھے اس کی غیبت کرتے مت پھرو اور اس کی برائیاں بیان کرتے مت پھرو یہ اخوت کا تقاضا ہے کہ بھائی ہونے کا فرض اس کے بعد یہ فرمایا جا رہا ہے یا خیر اے ایمان والو تم میں سے کوئی دوسرے کا مذاق نہ اڑائے ایک ہوتا ہے مذاق کرنا ایک ہوتا ہے مذاق اڑانا مذاق کرنا جائز ہے مذاق اڑانا جائز نہیں ہے اس لیے کہ مذاق اڑانے میں سامنے والے کے دل کو تکلی پہنچتی ہے اور اس میں جو مذاق اڑاتا ہے وہ اپنے آپ کو سامنے والے سے برتر سمجھتا ہے تو مذاق کرنے کی تو اجازت ہے لیکن مذاق اڑانے کی اجازت نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مذاق فرماتے تھے ایک بوڑھی آئی اور کہنے لگی کہ اللہ کے رسول میرے لیے دعا فرما دیجیے دی میں جنت میں جاؤں آپ نے فرمایا کوئی بھی بوڑھیا جنت میں نہیں جائے گی لگی کہ اللہ کے رسول فرما دیا کوئی بڑھیا جنت کے اندر بندی کوئی بڑھیا سچ مچ جنت میں نہیں جائے گی سب کو جمان کر کے جنت کے اندر بھیجا جائے گا بھی جمان ہو کر کے جنت میں جائے گی ایک صاحب آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول اونٹے مجھے بہت دور جانا ہے میں پیدل سفر نہیں کر سکتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تمہیں اونٹنی کا ایک بچہ دیں گے آدمی نے کہا کہ اللہ کے رسول اونٹنی کا بچہ لے کر کے کیا کروں گا سواری کے قابل ہی نہیں ہوگا کہا کہ اللہ کے بندے ہر اونٹ کسی اونٹری کا بچہ ہی ہوتا ہے تو اس طریقہ کا مزاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے تو ایک ہے مزاق کرنا اس کی اجازت ہے مدافع اڑانے کی اجازت نہیں مزاق کرنا اس کی اجازت مداخ اڑانا اس کی اجازت نہیں اس کے بعد یہ فرمایا گیا ولا تل میزو لمز مت کرو ایک ہے لمز وہی لو مزہ تباہی ہے لمزہ کے لیے یہ کیا ہوتا ہے لمزہ کیا ہوتا ہے لمز کیا ہوتا ہے فیل سے فیل سے کسی کو تکلیف پہنچانا یہ ہے ہمز اور اشارے سے کسی کو تکلیف پہنچانا یہ ہے لمز فیل سے کسی کو تکلیف پہنچانا ہاتھ سے یا کسی اشارے سے فیل سے آدمی اپنے کسی عمل سے کسی کو تکلیف پہنچائے تو یہ تو ہے ہمز اور اگر اشارے سے جا رہے ہیں حضرت اگر اشارے سے اس کو تکلیف پہنچا رہا ہے تو یہ ہے لمز ہمز اور لمز دونوں سے منع کیا گیا ہے ولا تل مزو اور ایک فرمائے گا ولا تنازو بلالقاب کسی کا برا نام مت رکھو کسی کا برا نام مت لگو فلاں کالیہ کالیا بولتی برا نام اس کا تو برا نام مت رکھو بل کا کسی کا برا نام مت رکھو اور دیکھو ولاب بعض حکم بآ تم میں سے بعض بات کی غیبت نہ کرے غیبت کی شناخت اور قباہت اس طرح بیان کی گئی کل آخری تم کیا تم سے کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے اللہ کا مطلب یہ کہ غیبت بہت ہی قبیح فیل ہے ایک تو وہ گوشت حیوان کا نہیں ہے انسان کا ہے اور دوسرے تیرے بھائی کا ہے گوشت وہ حیوان کا نہیں انسان کا ہے یہ سوچ پہلے اور دوسرے وہ گوشت انسان کا ہے لیکن تیرے بھائی کا ہے دو اور تیسرے یہ کہ بھائی مرا ہوا ہے مردار بھائی کا گوشت اللہ حب. اس کی قباہت اور شناخت کس طرح وعدے کی گئی ایک تو وہ حیوان کا گوشت نہیں ہے انسان کا گوشت ہے اور انسان بھی کون تیرا بھائی اور بھائی بھی کرتا مردہ یعنی پیٹ پیچھے اگر کسی کی آپ برائی بیان کرے تو یہ غیبت ہے ظاہر ہے کہ اس کی حالت جس کی آپ برائی کر رہے ہیں مردے کی ہو گئی اس لیے کہ اگر سامنے بولتے تو وہ دفاع کرتا اگر آپ مردے کو کچھ بولنے لگے تو وہ بیچارہ دفاع نہیں کر سکتا ایسے ہی آپ اس کے پیٹ پیچھے اس کی برائی کر رہے ہیں تو وہ سن نہیں رہا دفاع ہی نہیں کر پائے گا نا تو وہ مردے کی طرح ہو گیا اللہ تبارک تعالی نے بڑی پیاری تشوی دی ہے کہ پیٹ پیچھے کسی کی غیبت مت کرو برائی مت کرو بولنا ہو تو اس کے منہ پر بول دو آئنے کی طرح جس طرح آئینہ ہوتا ہے جب تک سامنے ہے آپ کا حسن اور آپ کی بدسورتی حسنوں کو بھی دونوں بیان کر دے گا سامنے سے ہٹ جائیے گا آئینہ بلینک ہو جاتا ہے کے بعد سورت آپ شروع ہوتی ہے ایک بڑی عجیب حقیقت بیان کی جا رہی ہے جو ایک سائنٹفک فیکٹ کی حیثیت رکھتی ہے علم ہے کہ زمین کیا چیز کم کر رہی ہے کیا بات ہے یعنی آدمی جب زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کا سارا بدن مٹی نہیں ہوتا مٹی اس کے پورے بدن کو نہیں کھا پاتی بلکہ ایک چیز ہمیشہ باقی رہتی ہے اللہ فرما رہا ہے مٹی اس کے پورے بدن کو نہیں کھا پاتی ایک حصہ ہے جو باقی رہتا ہے اور اسی حصے سے ہم تمہیں دوبارہ زندگی عطا کریں گے حدیث پاک میں اسے اجبو زمب کہا گیا ہے وہ کبھی نہیں سڑتا ہزاروں سال تک ویسے ہی رہتا ہے ہزاروں سالوں تک ویسے ہی پڑا رہتا ہے وہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یہ ڈی ای ہے انسان کا ڈی ای لاکھوں برس تک یہ ڈی ایل اے خراب نہیں ہوتا مٹی اس کو نہیں کھا سکتی اور عجیب بات تو یہ ہے کہ انسان کا ڈی ایل اے الگ ہے اس کا مطلب جس کا جو ڈی این اے ہے قیامت کے دن اس کے ڈی این اے سے اسی کو پیدا کیا جائے گا دوسرے کے ڈی این اے سے دوسرا آدمی نہیں پیدا ہو سکتا جس آدمی کا جو ڈی این اے تھا اس سے بڑی آدمی پیدا کیا جائے گا ڈی این اے ہی اصل ہوتا ہے اور وہی مٹی کے اندر رہتا ہے اور مٹی اسے نہیں کھا پاتی ہے یہ عجیب حقیقت اس حقیقت کے انکشاف قرآن حکیم قاف میں کیا ہے کا دال ماتن زمین کیا کم کر رہی ہے ہمیں اس کا علم ہے کتاب الحفیظ اور حفاظت کس چیز کی, کی جا رہی ہے وہ بھی ہماری نگاہوں کے سامنے وہ محفوظ ہے حفیظ ایک چیز محفوظ ہے اور ہم اسی سے انسان کی تخلیق دوبارہ کریں گے اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ فرشتے چار قسم کے ہیں دو تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں دائیں بائیں دو لکھنے والے بیٹھے ہوئے آدمی جو بھی اپنی زبان سے کوئی بات نکالتا ہے اس کو لکھ لیا جاتا ہے فوراً لکھ لیتے ہیں برا لفظ نکالتا ہے تو بائیں والے لکھ لیتا ہے اچھا لفظ نکالتا ہے اچھی حرکت کرتا ہے تو دائیں والے لکھ لیتا ہے یہ دونوں زندگی بھر اچھائی اور برائی لکھتے رہتے یہ دو فرشتے ہوئے آمال لکھنے والے دائیں اور بائیں دو فرشتے اور ہوں گے جس کے بارے میں اگلی آت کے اندر ذکر کیا گیا وہ جات کلو نفسم شہید ایک ہے سائق اور ایک ہے شہید اس کا مطلب یہ کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے جیسے ایک شیطان اس کے ساتھ ایک فرشتہ یہ فرشتہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے یہ وہ گواہ ہوگا اگر کوئی آدمی یہ کہے گا کہ میں نے یہ کام نہیں کیا یہ جو کچھ لکھا ہوا ہے سب غلط ہے تو اللہ تبارک وہ تالا اس گواہ کو پیش کرے گا کہ تیری پیدائش کے ساتھ زندگی بھر تیرے ساتھ تھا یہ اس نے تیری ہر ہر حرکت دیکھی ہے اور تیری ہر حرکت کے اوپر اس کو گواہ بنا کر کے لایا جائے گا وہ شہادت دے گا وہ گواہی دے گا تو یہ تو شہید اس کو کہا گیا اور ایک سائخ ہکالنے والا وہ عربی میں شائخ ڈرائیور کو اور ہانکنے والا ایک فرشتہ وہ ہوگا جو انسان کو ہانک کر کے جہنم تک لے جائے گا اس کو سائق کہتے ہیں یہ چار فرشتوں کا ذکر یہاں کیا گیا اس کے بعد ایک بڑی عجیب حقیقت کا بلکہ عظیم حقیقت کا ان کے کیا جا رہا ہے یوم تشک کا کل اور دو نہ لینا کہ جب سور پھونکا جائے گا تو جانتے ہیں انسان کی پوری تشکیل اور پوری تکمیل کہاں ہوگی قبر کے اندر ہی قبر کے باہر نہیں قبر کے اندر یہ پوری تشکیل اور تکمیل ہو جائے گی جیسے بچہ اس وقت تک باہر نہیں آتا جب تک کہ ماں کے پیٹ میں اس کی پوری تشکیل اور تکمیل نہ ہو جائے مکمل ہونے کے بعد باہر آتا ہے ایسے ہی اس زمین میں تمہیں دفن کر دیا گیا تو اس زمین کے اندر جب تم دفن کر دیے گئے مٹی نے تم کو کھا لیا جہاں تمہاری قبر ہے وہاں ڈی این اے نے موجود ہے اس ڈی این اے نے سے سور پھونکے جانے کے بعد تمہاری پوری تشکیل ہوگی تمہارا جسم بنایا جائے گا روح پھونکی جائے گی اور پھر جیسے روح پھونکے جانے کے بعد بچہ پورا بن گیا روح پھونک دی گئی بچہ پھر اس کے بعد دنیا میں قدم رکھتا ہے ایسے ہی تمہاری پوری کی پوری تشکیل اور تکمیل تمہارے جسم کی قبر کے اندر ہوگی اور یوم تشقق الارض کل ارض رہا پھر زمین پھٹے گی پھٹنے کے بعد تم اپنی قبروں سے باہر نکل پڑو گے اور جب سب اپنی اپنی قبروں سے باہر نکلیں گے تو عالم کیا ہوگا جیسے حشرات الارض, ہوتے جی حشر گا حشر یا حشرات الارض کے معنی میں نہیں لیکن حشر کا لفظ ذہن کی جو رہنمائی کرتا وہ اسی طرف ہماری طرف یہ حشر کرنا یہ جمع کرنا بہت آسان ہے یہاں جمع کرنے کے معنی میں اور یہ مانا بھی لیا جا سکتا ہے کہ جب لوگ زمین سے اٹھنا شروع ہو جائیں گے زمین پھٹے گی اور آدمی نکلنا شروع ہو جائے گا حالت ایسی ہوگی جیسے برسات کے موسم میں پہلی بارش پر بہت سارے ہشرات بہت سارے کیڑے مکوڑے زمین سے نکل کر کے لا تعداد بھاگنے لگتے ہیں سوال یہ ہے یہ بھاگتے کس طرف ہیں جواب دیا جائے طرف جس طرف روشنی رہتی ہے اس طرف نکل نکل کر کے بھاگتے اس کا مطلب سب لوگ قبر کی سے زندہ ہو ہو کر کے نکلیں گے جگہ ارشاد فرمایا گیا یوم اجدا سکان اس طرح اپنی قبروں سے نکلیں گے جیسے بکھری ہوئی ٹڈیاں عام طور پر ہمارے بوڑھے بتاتے ہیں کہ پہلے ٹڈیاں ہمالیہ پہاڑ کی طرف سے آتی تھی تو اتنی کثیر تعداد میں ہوتی تھی کہ اگر سورج کے محاذات میں آ آ جاتی تھی یہ پورا لشکر ٹڈیوں کا سورج کے محاذات میں آ جاتا تھا تو زمین پر سورج کی روشنی نہیں پہنچتی تھی اندھیرا ہو جاتا تھا اتنی تعداد میں ہوتی تھی یہ ٹڈیاں اور جس کھیت پر بیٹھ جاتی تھی تھوڑی دیر کے اندر پورے کھیت کو صاف کر کے اڑ جاتی تھی اللہ تعالیٰ نے بکھری ہوئی ٹڈیوں سے تشبیح دی کہ اس طرح قبروں سے نکلیں گے اور یہاں حشر کہہ کر کے ذہن کو اس طرح متبادر کیا گیا ہے کہ جیسے حشرات الرف برسات کے موسم میں پہلی بارش شروع کثیر تعداد میں نکلتے اور نکل کر کے بھاگتے کدھر ہیں روشنی کی طرف کو ایک روشنی ہوگی اسی روشنی کی طرف انسان نکل نکل کر کے بھاگے گا قبر کے ادھگاروں سے نکل کر قبر کی تاریوں سے کو... کیا حال ہوگا لوگ بس سوچ کر کے روکتے کھڑے ہو جا رہے ہیں ایک بڑی اہم بات اس بارے میں سورے فتح کے اندر تھی وہ بھی یہیں اسی مقام پر ذہن میں رکھ لیں خدیبیہ کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور ایلچی بطور قاصد امبیسڈر مکہ والوں کے پاس بھیجا تھا خبر یہ پھیلی کہ اسمان غنی کو قتل کر دیا گیا ایک تو آپ کے داماد اور دوسرا امبیسڈر کا قتل جو کسی آئین میں کسی قانون میں جائز نہیں تھا نبی کریم وسلم کو بہت غصہ آیا کا قتل آپ نے موت پر بیعت کروائی بعض بعض صحابہ کرام نے جوش و جذبے میں آ کر کے کئی کئی بار موت کی بیعت کی اور ایک درخت کے نیچے بیعت ہو رہی تھی اللہ تبارک نے ارشاد فرمایا آپ <اللَّه> کے ہاتھ پر جو بیعت کر رہے ہیں در حقیقت اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں اے میرے نبی آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے در حقیقت ہمارے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں بیعت تین قسم کی ہوتی ہے دو قسمیں جائز ہیں تیسری قسم ناجائز بدعت اور شرک ہے ایک بیعت, بیعت ہوتی تھی نبی کے ہاتھ پر <coughs> وہ مذہبی بیت دینی بیت یہ دینی بیعت صرف نبی کے لیے خاص ہے صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جو بیعت کرتے تھے وہ دینی بیعت تھی نبی چلا گیا اس دنیا سے آپ یہاں سے تشریف لے گئے وہ بیعت ختم ہو گئی دوسری بیعت خلیفہ کی بیعت تاکہ اسلام کا سیاسی نظام قائم رہے تو جب خلیفہ ہوا کرتے تھے تو ان کے ہاتھوں پر جو بیعت ہوتی تو وہ سیاسی بیعت ہوتی تھی تاکہ اسلام کا جو سیاسی نظام ہے اس کے اندر کوئی رکھنا نہ پڑے انتشار پیدا نہ ہو تو خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت کرنا وہ ضروری ہوتا تھا یہ بھی اسلام میں جائز ہے اور تیسری بیعت جو پیروں کے ہاتھوں پر ہوتی ہے باباؤں کے ہاتھ پر ہوتی ہے مرشدوں کے ہاتھ پر ہوتی ہے اس طریقے کی در حقیقت بدات ہے اور اس طریقے کی بیعت کا کوئی تصور شریعت اسلامیہ میں نہیں ہے نبی کے ہاتھ پر دینی بیعت خلیفہ کے ہاتھ پر سیاسی بیعت باباؤں کے ہاتھ پر کوئی تیسری بیعت اور کسی طریقے کی کوئی بیعت تیسری بیعت کا کوئی تصور اسلام کے اندر نہیں ہے یہ جو مرشیدوں کے ہاتھ پر بیعت وغیرہ ہوتی ہے, ہے اس تو کوئی ثبوت اسلام میں نہیں ہے اس کے بعد باس بادل موت کے لیے ایک بڑی عجیب اور غریب دلیل لی جا رہی ہے کہ تمہیں ایسا لگتا ہے کہ مرنے کے بعد لوگوں کو کیسے زندہ کیا جائے گا یہ تمہارے لیے مشکل ہے وہ نہ <تَنتَخُونًا> میرے لیے تو بالکل اس طرح آسان ہے جیسے تم بولتے ہو دیکھو بولنے میں آدمی کو کوئی پریشانی ہوتی ہے کیا کوئی پریشانی نہیں ہوتی بلا تکلوات بھی بولتا رہتا ہے بلا تکلیفات بھی بولتا رہتا ہے تو جیسے تمہیں بولنے میں تکلیف نہیں ہوتی تمہارے لیے بہت آسان ہے ایسے ہمیں مردوں کو زندہ کر دینا آسان ہے جیسے تمہارا بولنا آسان ہے ویسے ہمیں مردوں کا زندہ کر دینا آسان ہے کتنی قدرت والا ہے کتنی عجیب و غریب قدرت اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے اس میں مہمان نوازی کے آداب بتائے جا رہے ہیں ہل اتحث ابراہیم المکرمین کیا آپ کے پاس خبر نہیں آئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی یہ وہ فرشتے ہیں جو لط علیہ السلام کی بستی کو لٹنے جا رہے تھے پہلے چچا کے پاس آئے لوت علیہ السلام بھتیجے ہوتے ہیں حضرت ابراہیم کے حضرت ابراہیم چچا ہیں تو پہلے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس یہ فرشتے آئے اور جیسے ہی آئے آپ کو علم ہے کہ انہوں نے آتے ہی سلام کیا وغیرہ تو اس واقعے کے اندر مہمان نوازی کے آداب بتائے گئے ہیں پہلے یہ کہ آنے والا سلام کرے جیسے فریشتوں نے آتے ہی سلام کیا جو انسانی شکل میں تھے پھر اس کے بعد صاحب خانہ سلام کا جواب دے پھر انہیں خاص جگہ بٹھائے بٹھا کر کے چپکے سے کھسک جائے چپکے سے کھسک جائے کیا مطلب بیٹھے رہو یہ میں چلا نہ چپکے سے کھسک جائے جو کچھ حاضر ہے لے آئے یہ نہ پوچھے آپ چائے پیئیں گے یہ نہ پوچھے آپ کھانا کھائیں گے بلکہ چپکے سے بغیر پوچھے چلا جائے اور جو کچھ حاضر ہے لا کر کے رکھ دے اور بہتر یہ ہے کہ گوشت لا کر کے مہمان کے سامنے پیش کرے تمام کھانوں میں سب سے اچھی چیز گوشت ہے حضرت ابراہیم وہی لائے بھنا ہوا بچڑا لے کر کے اچھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مہمان جب کھانے لگتا ہے تو شرم آتا ہے آتے بھوک سے کلو اللہ پڑ رہی ہوتی ہے لیکن شرم اور لحاظ سے چھوٹے چھوٹے لک میں توڑتا ہے جبکہ اگر صاحب خانہ موجود نہ ہو تو ایک روٹی ایک نیوالہ بنا کر کے کھا جاوے لیکن تکلف سے چھوٹے چھوٹے نیوالے بنا رہے ہے اس طریقے کا تکلف اگر ہو بتایا گیا اس کا تکلف دور کیا جائے یہ کہا جائے اللہ تکلون ارے کھا کیوں نہیں رہے کھاؤ کھاؤ جیسے وہاں دیکھا گیا کہ فرشتوں کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں پڑ رہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سمجھا شرما رہے ہوں کہنے لگا اللہ تعلن کھا چاہیے کھائیے تو کوئی شرمائے یا جھجک محسوس کرے تو اس کا حوصلہ بڑھانے کے لیے کہ بھئی اچھی طریقے سے کھا اللہ تاکل کھاؤ کھاؤ تکلم مت کرو اس کے تکلق کو اس طرح دور کرنا چاہیے بعد میں یہ پتا چلا کہ یہ اللہ کے فرشتے ہیں. ان کی بیوی یہ سب دیکھ رہی تھی حضرت سارہ اللہ السلام پردے کے پیچھے سے پردے کی اوٹ سے دیکھا کہ بڑے میاں کیسے گھبرا گئے تھے اور اب دیکھو کیسے خوش ہو گئے پہلے گھبرا رہے تھے کہ دشمن نہ ہو پتہ چلا کہ یہ فرشتے ہیں تو اب کس قدر خوش ہو گئے ہیں دیکھو ہنسی وہ فضاحکت ہسی کی آواز جب فرشتوں نے سنی تو انہیں اسحاق کی بشارت دی اور اسحاق کے بعد یاقوب کی بشارت دی یعنی بیٹے کی بھی بشارت دے دی اور پوتے کی بھی بشارت دے دی اللہ کس طریقے کی بشارت دے دیکھو یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق ہیں اور اسحاق کے بیٹے یعقوب ہیں تو فبشرنا بھی اسحاق و یاقوب یعنی اسحاق کی بھی خوشخبری دے دی اور یاقوب کی بھی خوشخبری دے دی کہ ابھی سے تم دادا بھی بن گئے اور باپ بھی بن گئے یعنی بیٹے کی بھی خوشخبری ہم دیتے ہیں اور پوتے کی بھی خوشخبری ہم دیتے ہیں تو کہنے لگی یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک تو میرے یہ شوہر بڈھے اب بڑھاپے کے اندر آدمی بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں رہتا ہے اور دوسرے میں بڑھیا میں بھی عمر کے ایسے مرحلے میں آ گئی ہوں کہ آم طور پر بچہ نہیں ہوتا اور دوسرے بڑھیا ہونے کے ساتھ ساتھ میں بانج بھی ہوں اللہ یقین میں بانج بھی ہوں بانج بھی ہوں جوانی میں بھی بچے نہیں ہوئے میں بانج ہوں اور اب تو بوڑھیاں ہو گئی ہوں تو ایک تو میرے شوہر بوڑھے دوسرے میں بڑھی اور تیسرے میں باز ہوں بچہ ہوگا کیسے فرشتوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر تمہیں کوئی انکار ہے اس پر کوئی شک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے کسی کو بھی بچہ دے سکتا ہے اور سچ مچ اس موسم میں اس مرحلے میں بھی این بڑھاپے کے عالم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سارا سے اسحاق دیا اور حضرت ابراہیم ہی وہ نبی ہیں اللہ کا یہ خلیل ایسا ہے کہ جتنے انبیاء آئے سب ان کے بیٹے تھے سب ان کے بیٹے تھے یہاں تک کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں کے بیٹے ہیں آپ سب کے روحانی باپ ہیں جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے سب کے روحانی باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسحاق سے نسل چلی یا پورا سلسلہ ہے جانتے ہیں آپ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو دو بیٹے اسحاق اور اسماعیل اسحاق سے ایک لمبی نسل چلی اور اس سلسلے میں بے شمار انبیاء کرام آئے جتنے انبیاء کرام آئے سب اسحاق ہی کی نسل سے آئے صرف ایک نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آئے صرف ایک نبی وہ ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ جتنے نبی ہے وہ سب اسحاقی ہیں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکلوتے نبی ہیں جو اسماعیلی ہیں یہ وہی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے زباح کا شرب بخشا ہے اسماعیل زبی اللہ ان کے بیٹے ہیں جناب محمد رسول اللہ اللہ خلاصہ یہ نکلا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ وہ ہستی ہیں کہ تمام انبیاء کرام ان کے بیٹے ہیں تمام انبیاء کرام کا سلسلہ انہیں سے نکلا ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت بڑی خصوصیت اور بہت بڑی فضیلت ہے یہ رہا قرآن حکیم کے چھبیسویں پارے کے مطالبہ خلاصہ اللہ میں نیکمل اور اچھی سم توفیق عطا فرمائے و دعوانا الحمدللہ رب الرحمٰن